اشر العمور محدہ عق اللہ محمد بدا عق اللہ مداحم دلال عقلال فنار کل کی مجلس میں جھاڑ پھونک اور تعویذ کے بیان, بیان تھا اسی ضمن میں وہ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے آپ نے ایک آدمی کو بھیجا صرف اس مقصد کے لیے کہ کسی اونٹ کے گردن میں کوئی رسی دیکھیں یا کوئی ایسی لٹکی ہوئی چیز دیکھیں جو عام طور پر نظر بد سے بچانے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے اس کو کاٹ دے دوسری روایت ہے عبداللہ ابر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخا و تما اما شرکن یا تعویز یا وہ خاص تعویز جس کے ذریعے سے دوسروں سے محبت پیدا کرنے کے لیے دی جائے یا محبت پیدا کرنے کے لیے دی جائے جیسے میاں بیوی میں آپس میں نہ ہو تو خاص تعویذ اس کے لیے بناتے تھے اس کا نام تیولہ دیولا اولا سے ہے اولا کے معنی محبت ہوتا ہے تو اس خاص شرک سے اس خاص, اس خاص مقصد کے لیے جو تعویذ بنائی جائے ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ شرک ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی چیز دونوں کے دلوں میں محبت ڈال سکتی ہے اور یہ جھاڑ پھونک ہی ہمیں شفا دے سکتا ہے اس وجہ سے جھاڑ پھونک جو دوا کے قبیل سے یا وہ جھاڑ پھونک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اقرار کیا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اس طرح کی کا جھاڑ پھونک کوئی بھی اس طرح کی تعویذ جائز نہیں تعویذ کسی حالت میں کسی شکل کی بھی ہو دیکھیے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و فرما وقت والا وہ تعویذ جو دو آدمیوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے دو میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے یا کسی دو یعنی دو ایسے آدمیوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے جن کے درمیان اختلاف ہو کوئی ایسا تعویز دیا جائے تو جب محبت پیدا کرنے کے لیے میاں بیوی کے درمیان اور یہ محبت مطلوب ہے اس میں کوئی شک نہیں شادی کی جاتی ہے کہ آپس میں اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان محبت اور شادی کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپس میں محبت اور سکون اور اطمینان دونوں کو حاصل ہو جب یہ اس چیز کے لیے تعویذ نہیں جائز ہے تو پھر دو آدمیوں کو دور کرنے کے لیے دو آدمیوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے دو آدمیوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے اگر کوئی تاویز دے رہا ہے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا کتنا بڑا شرک ہوگا جب محبت پیدا کرنے کے لیے میاں بیوی بی کے درمیان کوئی ایسا تعویذ نہیں جائز ہے تو جو شخص اس قسم کی تعویذ بناتا ہے کہ میاں بیوی بی کے درمیان اختلاف پیدا کرے یا دو آدمیوں کے درمیان دو دوستوں کے درمیان اختلاف پیدا کرے تو کتنا بڑا گناہ ہے خاص طور پر جادو کے ذریعے سے ایسے کام کرتے ہیں لوگ اور وہ چیلنج بھی کرتے ہیں کہ ان دونوں, دونوں کے درمیان چھڑا دیں گے یا ایسا ہوتا ہے اور یہ واقعاتی طور پر اس کا وجود بھی ہے اس کو اسی وجہ سے جادو کو بھی حرام کیا گیا اور اس قسم کی تعویذوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک شمار کیا ہے اور وہ شرک اکبر بہت سے علماء نے اس کو بڑا شرک کہا ہے اگر اس نیت سے کرتا ہے کہ یہی اللہ تعالی سے کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ منع کیا ہے اور اللہ تعالی کے مقصد کے خلاف بہت سے الفاظ ڈال کر کے یا شیطان کے کی مدد لے کر کے اس کو کیا جائے تو یقیناً وہ شرک ہے اس وجہ سے آدمی کو بہرحال ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بھی اشارہ گزر چکا ہے کہ جھاڑفوں وہ الفاظ جو قرآن پاک میں آئے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک میں آئے ہیں اس کے علاوہ مقصد اس کے علاوہ کا جھاڑ فو ہاں منع ہے لیکن جو الفاظ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے مثلاََ ایک ہی اعدب کرمات اللہ اتم امک الشعطان الحمق اللہ عین الم یا یہ ایک ہی رب الناس الاد رب الفلق پڑھ کر کے کسی کو پھونکا جائے اور شفا طلب کیا جائے تو صرف یہ اللہ تعالی ہی کے, عل... کے کلام سے ہوتا ہے اور یہ مشروع چیز ہے لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی ایسا رقیہ یا جھاڑ بونک کا کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے بارے میں شرک کا شاعبہ ہے وہ قطام ناجائز ہے لیکن کچھ ایسے الفاظ بھی لوگوں نے جاہلیت میں بنا رکھے تھے کہ اس میں صرف بہت سے لوگ معاہد بھی تھے شرک کا کوئی شائبہ نہیں تھا صرف اللہ رب العزت سے مدد مانگی جاتی تھی اور اس کو پڑھ کر کے پھونکا جاتا تھا اس قسم کے جھاڑ پھونک یا رقیہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں آیا ہے اس صحابہ نے اس رقیہ کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ رہے وہ علیہ کم اپنے جھاڑ پھونک کے طریقے جو ہے میرے سامنے پیش کرو دیکھیں گے جو حلال ہے اس کو منع کیا جائز کیا جائے گا اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو کہنے کا مطلب ہے کہ رقیہ کا طریقہ کئی طریقے ہیں یہ ایک تو حرام طریقہ ہے جس کو کوئی شخص حرال نہیں کر سکتا ہے اور جو کلام پاک کا طریقہ ہے, طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو سکھایا ہے حضرت حسن اور حسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاد الرب الناس بلاد الرب الفل اعودبی کریمات اللہ اتم الشرما خلف اعدب کریمات اللہ اتم منک الشعتوان محمہ منکل عین اللہ پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے ان کے اوپر اگر دم کا یا جھاڑ کا یہ کوئی طریقہ اختیار کرے تو عین مشروع ہے بلکہ یہ مطلوب ہے کیونکہ اس میں اللہ رب العزت ہی کی طرف تمام معاملات کو لوٹا کر کے اسی سے مدد مانگی جاتی ہے لیکن اگر اس سلسلے میں کوئی شیطان کی مدد لے کر کے کوئی ایسا دم کا طریقہ اختیار کرتا ہے جس میں شرک ہوتا ہے اور خاص طور پہ شیطان کی مدد لے کر کے یہ تو جادو ہوا اور جادو کے ذریعے جو کام بھی کیا جائے گا وہ کف ہے اس میں کوئی شک نہیں ایسا لوگ کرتے ہیں جس میں بھی کسی شیطان سے مدد کی کوشش کی جائے مدد لینے کی کوشش کی جائے ایک صاحب ملے پاکستان کے وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے وہ بہت ہی ماہر تھے جن اور شیطان چھڑانے میں تو میں نے ان کو پکڑا میں نے معلومات لینا چاہا کہ بھائی اس میں حلال بھی ہو سکتا حرام بھی ہو سکتا تو اسی حرم پاک کے درمیان بیٹھ کر کے انہوں نے قسم کھائی کہتے ہیں اللہ گواہ मैं میں قرآن के کے علاوہ اور کسی چیز کا استعمال نہیں کرتا ہوں ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے ان کو بلایا گھر پر جاؤ تو تھوڑا بیٹھے تو میں نے کہا کہ اچھا ایک نیچے ہمارے ایک آدمی رہتا تھا اس کی لڑکی چھوٹی لڑکی تھی چار پانچ سال کی وہ بھی بول ہی نہیں پاتی تھی اس کو شیطان کا کوئی تھا رات میں وہ اٹھ کر کے کمرے میں دوڑتی کبھی ہستی کبھی روتی کبھی ٹکرا جاتی اور کچھ ہوتا بہت پریشان تھی بےچاری تو وہ کہتی تھی کہ ہندوستان میں لوگ جانتے ہیں بہت طریقہ ہے اس طرح کا چھڑانے کا تو کوئی آئے تو بتانا اتفاق سے وہ آئے تو میں نے کہا کہ ان کو ایک خیر کا کام ہو جائے قسم کھائے انہوں نے ہم ہاں حرم میں بیٹھ کر گئے کہ ہم کچھ نہیں کرتے ہیں آخر میں جب گئے تو انہوں نے پورا بارل گھر میں گئے وہ اور انہوں نے کہا کہ وہ گھر جس میں رات میں آپ لوگ سوتے ہیں اس کو خالی کر دیجئے اس میں کچھ بیٹھے ہو کچھ دیر اس کے بعد باہر نکلے تو ایک لفٹ لیے ہوئے تھے کہ تم فلاں جگہ کے رہنے والے ہو تمہارے باپ دادا انہیں یعنی غیب کی باتیں بتائیں انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں نہ ہمیں معلوم تھا نہ اس شخص کو ما, اس شخص نے ان کو بتایا کیونکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو ہم نے ان کو پکڑا ہم نے کہا یہ طریقہ اچھا تم, نے, تم کسی زمانے میں گئے تھے فلاں جگہ تمہاری بیوی نے خوشبو لگا رکھا تھا واپس آ رہے تھے شیطان تمہارے پیچھے ہو گیا بچی چھوٹی تھی بچی کو اس نے ستانا شروع کیا اور یہ واقعہ بہرحال صحیح ہے اس نے اعتراف کیا اس کا تو میں نے کہا ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہ علم غیب کہاں سے حاصل ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں کا طریقہ دیکھیے یہی پانی مرتا ہے یہی کھوٹ ہوتا ہے انہوں نے کہا ہم لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ اس کا قرین ہوتا ہے شیطان اور اس کے ساتھ فرشتہ بھی ہوتا ہے گرامن کاتبین بھی ہوتے ہیں تو شیطان جو ہے اس کو ہم اپنے شیطان سے ملا دیتے ہیں اب دیکھیں یہ دیکھیے یہاں غلطی ہو رہی ہے اپنے شیطان سے کہتے ہیں کہ اس سے جا کر کے معلومات لو یہ چیز غلط ہو رہی ہے یہ چیز غلط ہو رہی انہوں نے تو قسم کھایا تھا اس میں کوئی کہتے تھے کہ ہم جھاڑ پھونک کا جو طریقہ اختیار کرتے ہیں دم کرنے کا سوائے کلام پاک کے اور کچھ نہیں کرتے لیکن جب لسٹ لائے تو وہاں پکڑا میں نے میں نے کہا یہ طریقہ آپ کو استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں علاج کے لیے یہ طریقہ استعمال کرنا ضروری ہے ہم نے کہا نہیں پھر یہاں آپ غلطی کر رہے ہیں چھوڑیے حالانکہ اچھے عقیدے کے اپنے کو سلفی کرتے تھے سب کچھ لیکن بہرحال کامیاب بہت تھے اس بات میں کامیاب بہت رہے اور چھوڑا کہتے اللہ ہم اس کو راز کے طور پر استعمال کرتے ہیں کوئی اور غلط چیز ہم نہیں معلوم کرنا کرتے ہیں یہ اور وہ اس کو ہم نے ضروری سمجھا لیکن پھر بھی شیطان شیطان ہے اس شیطان سے جا کر کے آپ کا شیطان معلوم کرے گا تو وہ شیطان بھی جھوٹ بول سکتا ہے بہت چیزیں غلط ان کے دل میں ڈال سکتا ہے بھائی ایسا بھی کیا اس نے ایسا کیا ایسا یہ سب کام کیے اس قسم کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اس وجہ سے یہ معاملہ جو ہے یقیناً دھوکے سے خالی نہیں ہے جس میں شیطان یا کسی جن کے ذریعے سے مدد لینے کی بات آئے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے جن سے ان جنوں اور شیطانوں کو پگواتے ہیں مارتے ہیں لڑائی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے یہ سب چیز بھی بہرحال غلط معلوم ہوتی ہے کیونکہ شیطان کچھ بھی ہے بغیر آپ کا کوئی دین اور ایمان کا کچھ حصہ لیے اور حاضی نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ وہ چلے یا آپ کی مدد کرے اس وجہ سے یہ طریقہ استعمال کرنا غلط ہوتا ہے اور جادو کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ شیطان ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے شیطان کو مسلط کرتے ہیں یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ جو جس چیز میں وہ جادو کرتے ہیں شیطان اس کی حفاظت کرتا ہے کسی درخت میں کسی اور کسی اس میں ہم لوگ بچپن میں پڑھ رہے تھے میں نے شاید ایک قصہ بیان کیا ہے ایک بار بچپن میں ہم لوگ اسکول سے نکلے تو باغ میں گئے تو دیکھا کہ ایک ٹہنی تھی برگد کی اس میں ٹہنی میں کوئی چیز بدھی ہوئی تابز ہوئی جو ہوتی ہے چوکنڈی ٹنڈی قسم کی اور پاگا لے کر کے بدھی ہوئی تھی اور اس تمام شاخیں جو ہیں ایک دم ہری بھری پتلی سی چھوٹی شاخ اس کے کیا نام ہے پتے سوکھنے لگے اور یہ عقیدہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ پتے گر جائیں گے تو آدمی مر جائے گا جس کے خلاف یہ کیا ہے اتفاق سے ہم لوگ ہم لوگ کو در کے ہمارے بھاگے بھائی وہاں سے ہمارے ایک ساتھی چڑھ کے گئے اور بسم اللہ کر کے اس کو کھول کے لائے اس میں پڑھا تو پتہ نہیں کیا کیا, کیا الٹا سیدھا وہ سب ادھر ادھر نمبر سب لکھے ہوئے تھے اور آپ یقین جانیں کہ دو چار دن کے بعد جب ہم لوگ گئے تو وہ پک دال جو ہے ہری بھری پھر ہو گئی تو ہوتا ہے شیطان مسلط کرتے ہیں لوگ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالی ہے لیکن اللہ تعالی نے ایک سبب ڈھیل دے رکھا ہے دنیا میں بھی ان لوگوں کو اس کے ذریعے سے نفع نقصان پہنچاتے ہیں تو دم کا کوئی بھی ایسا لفظ استعمال نہ ہو جس میں شرک کا شائبہ ہو بہت سے الفاظ آپ دیکھیں گے جو لوگ لکھتے ہیں اس میں پتہ نہیں کون استعل اور امسٹاحیل اور کیا کا لکھ کر کے تعویذ یہاں ملی ایک تعویذ ملی اس کو کھول کر کے ہم نے خود دیکھا اس میں بہت کچھ لکھا تھا بہت سے فرشتوں اور ان کا کیا نام ہے جنوں اور شیطانوں کا نام لے کر کے یہ سب چیز یہ طریقے باہر غلط ہے اور دم کا طریقہ جو استعمال ہونا چاہیے صرف وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یعنی آپ کلام پاک کے ذریعے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار مبارکہ کے ذریعے سے آپ دم کریں اس کے علاوہ کوئی بھی دم کریں گے تو اس میں شرک کا شائبہ ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے جو والی ہاں یہ سب ری... ہاں پانی میں دم کر کے پلانے کا مسئلہ ہے یا یہ کہ کھانے پینے کی چیز میں کسی مٹھائی میں دم کر دیں بچے کو کھلا دیں دم قرآن کے ذریعے سے یا ذکر اذکار کے ذریعے سے اس کو آپ حدیث شریف میں ڈھونڈیں وہی چیز صبح سے خالی ہے جو پیارے رسول کے زمانے میں تھی یہ سب ضرورتیں لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی پڑتی رہتی تھی لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں دم کرنا نہیں کیا اگر کیا ہوتا تو ثابت ہوتا کھانے میں دم نہیں کیا کہ کی ان کو کھلایا جائے مریض کو دم کر کے کھلایا جائے کہیں ایسی چیز ثابت نہیں ہے اس وجہ سے اس چیز کو بھی چھوڑ دینا افضل ہے البتہ بعض تابعین سے یہ ثابت ہے کہ وہ دم کر کے لوگوں کو دیا کرتے تھے اس وجہ سے لوگوں نے اس کو جائز کہا ہے لیکن رہ گئی بات وہی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ تمام نبی کو نبی اللہ رب العزت نے بھیجا اور نبی کا یہ فریضہ رہا ہے کہ جو چیز اپنے امت کے لیے اچھی سمجھ رہے ہیں اس کو امت کو سکھائیں اور جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہے مابا صاحب اللہ امت ہی ماحم خیر اپنی امت کو ہر اس چیز کی خبر دیں اس کو سکھائیں جس چیز میں امت, کے امت کا خیر ہے اور ہر اس چیز سے ڈرائیں جس میں امت کے لیے شر ہے تو اس وجہ سے اگر ہم صاف عقیدہ اور صاف اسلام جس میں شبح نہ ہو اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو حقیقت میں ڈھونڈیں اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا ہے تو اس کو چھوڑ دینا افضل ہے اگر جب جیسے کہتے ہیں ایک عام لفظ بزرگوں نے ایسا کیا بزرگوں نے ایسا کیا ٹھیک ہے لیکن بزرگوں کی بات یا کوئی بھی بڑے سے بڑا ہو اس کی بات اسی وقت مانی جائے گی جب قرآن اور سنت میں اس کا بدیل نہ ہو قرآن سنت میں تو اس کا بدیل موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو رب الناس فراز رب الفل آیت الکرسی اس طرح صحابی نے ایک ڈنک مارے ہوئے آدمی عام طور پر ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ علاج کے علاوہ یا کوئی چیز کھلانے پلانے کے علاوہ کوئی چیز شفا نہیں دے سکتی ہے حالانکہ ریس شریف صاف ہے بخاری شریف وغیرہ کی روایت ہے کہ وہ ایک قوم میں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی بھوکے ہوئے ان کو کھانے کی ضرورت ہوئی انہوں نے مہمانی طلب کی انہوں نے کہا ہم مہمانی نہیں دیں گے اتنے میں ایک آدمی ان کا بے ہوش ہو گیا اس کو سانپ نے یا بچھو نے ڈنک مار دیا تھا لدیخ کا لفظ حدیث شریف میں لدیخ لد کہتے ہیں ڈنک مارنے والے جانور کے ذریعے سے ان کو ڈنک لگا یا تو سانپ نے ان کو کاٹا ہو یا پھر کسی اور زہریلے جانور نے باہر ہال آ کر کے بہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے کہنے لگے حلفی کم سے کوئی ایسا آدمی ہے جو یا دم کرتا ہے جھاڑ فونک کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے ہمارے پاس لیکن آپ نے ہمیں ضیافت نہیں دی اب ہم شرط کیجئے کچھ کی دیں گے اس کے بدلے تب ہم جا کر کے روکیا کریں گے تو انہوں نے ایک بکری دینے کا وعدہ کیا نبی انہوں نے جھاڑ سور فاتحہ کے ذریعے سے دم کیا پھر انہوں نے بکری لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا قصہ ہم نے شرط کیا تھا کیا یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ اور ہمارے لیے بھی اس میں سے کوئی حصہ بچا رکھو قولو لی پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں تو اس سے معلوم ہوا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھ کر کے انہوں نے دم کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلما مدرہ کا نہ شفا کیسے تم کو معلوم ہوا کہ یہ علاج ہے اور شفا ہے تو یہی چیز ہے جو چیز ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرورت تھی جن اور شیطان کی اسی طرح نظر بد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نظر بد کا بتایا ہے وہی سب طریقے استعمال کرنے چاہیے اور بزرگوں کی عام بات مثلا طابین ہیں صحابی نہیں ہیں پیارے رسول کے ساتھیوں کے ساتھی ہیں ان کے بارے میں ایک امکان ہے کہ ہو سکتا ہے وہ صحابی سے لیے ہوں اور یہ بھی امکان ہے کہ خود انہوں نے اشتہار کیا ہو اس وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ بہرحال جب پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس چیز کی ضرورت پڑتی تھی اور آپ نے اس کو مشروع نہیں کیا اپنے افعال اور اقوال کے ذریعے سے تو اس کا چھوڑ دینا اچھا ہے ویسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب بات تابعین سے ثابت ہے خیر القرون میں تو کسی چیز میں پانی میں یا کھانے میں دم کر کے دیا جا سکتا ہے خود علامہ شیخ نباز رحمت اللہ نے ان کو دیکھا میں نے کہ لوگ ان کے پاس لاتے اور اس میں وہ پھونکتے تھے لیکن بہرحال اگر یہ قرآن کے ذریعے سے یہ سب کیا جاتا ہے تو اس کو جیسا کہ لوگوں نے کیا ہے اس کو پورے طور پر غلط نہیں کیا جا، کہا جا سکتا ہے کیونکہ تابعین سے ثابت ہے لیکن اگر غیر قرآن سے کوئی ایسا کام کر رہا ہے کھلانے پلانے کی چیزوں میں یا پانی میں, پانی میں، یا تعویز بنانے میں تو وہ چیز بہرحال غلط ہے اس کو استعمال نہ کرنی چاہیے اسی وجہ سے لکھا ہے انہوں نے ولیکن اذا کار من القرآن باب الم اگر قرآن کا تعویذ کسی نے بنایا تو اس کو بعض لوگوں نے رخصت دیا ہے اس میں صحابہ سے آپ کو کسی نہیں پائیں گے آپ اور افواہ طابئین میں یہ چیز تھی کہ قرآن کو لکھ کر کے لٹکایا جائے لیکن اس چیز میں یہ بہرحال ایک کمی نظر آتی ہے کہ کلام پاک اللہ کا کلام مبارک آدمی لٹکا کر کے ہر حالت میں پیشہ پیخانے کی جگہ میں جا سکتا ہے بیوی بی سے صحبت کرے گا ناپاک رہے گا اس حالت میں یہ چیز بھی ایک غلط معلوم ہوتی ہے اس وجہ سے اس کا چھوڑ دینا ہی سب سے اہم چیز ہے بارک اللہ کو اس کے بعد الحبد اللہ ابن مرف الحبداللہ ابن روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منطاء اللہ سیلائی لئی تعلق توکل بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے اگر کوئی شخص اللہ کا بھروسہ چھوڑ کر کے کسی دوسرے چیز سے متعلق ہوگا اپنا بھروسہ اپنا توقل کسی دوسرے, اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز پر کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنا بھروسہ چھوڑ, اپنی مدد چھوڑ کر کے اسی کے حوالے اس کو کر دیتا ہے کتنی بڑی بات ہوئی اور کتنی بڑی وعید کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد چھوڑ کر کے جس شخص سے وہ متعلق ہوا جس چیز سے متعلق ہوا جس درخت سے متعلق ہوا جس قبر سے متعلق ہوا جس ولی سے متعلق ہوا جس ولیہ سے متعلق ہوا بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مدد چھوڑ کر کے اس کے حوالے اس کو کر دیتے ہیں یہ گویا اللہ تعالیٰ کی برات اللہ تعالیٰ اپنی بیزاری اس سے ظاہر کر رہے ہیں اس وجہ سے آدمی کو یہ نہ کہے کہ ہم توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر کے کھانا پینا کھائیں کیوں کھانے سے تعلق ہم نے کر لیا نہیں جو چیز مشروع ہے اس کو بھی کرنا واجب ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیز یا جو چیز ایسی ہے کپڑے پہننے کی سطر ڈھانکنے کی ان سب چیزوں کے لیے کوشش کرنا اس کو حاصل کرنا ایک شرعی چیز ہے لیکن جس چیز کا تعلق صرف اللہ رب العزت سے ہے اور کسی شخص سے یا کسی اور ذریعے سے اس کو حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو پھر اگر کوئی اللہ کے علاوہ اس کو کسی دوسرے سے طلب کیا جا رہا ہے تو یقینا یہ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے حوالے کر دے گا مسلمانوں کے حالات بھی یہ حدیث واضح طور پر چسپاں ہو رہی ہے کہ آج کل اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے مسلمان جاتے ہیں اور بیعد القادر جیلانی ہیں اور بہت سے ایسے ہیں بزرگ جس میں کوئی شک نہیں جن کے بارے میں کہ وہ معاہد تھے ان سب چیزوں سے زندگی میں انہوں نے بیزاری ظاہر کی اس کے خلاف دعوت و تبلیغ کرتے رہے بلکہ ان کو سزائیں بھی دی گئی لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کو دفن کرنے کے بعد لوگ انہی سے مانگنے لگے انہی سے اپنی حاجت تربی کرنے لگے یہ چیز تو آپ ہے اس میں کوئی شک نہیں آج کل جو قبروں پہ ہوتا ہے وہ سب اسی مطلب کے لیے ہوتا ہے عورت بچے, بچے سے معروم ہے تو وہاں آتی ہے بچہ مل جاتا ہے اس کو اللہ کے قدرت سے کہتے ہیں ممبئی میں حاجی علی جان ہے ہم نے بتایا آپ کو قصہ کی یہاں لوگ پل رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں حقیقت ہے کہ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں تین کو کہتے ہیں جس طرح کی کٹائی اگر کراچی سے کھٹائی چلے تو مکیا میں آ کر کے میٹھی نہیں ہو جائے گی جب تک اس میں آپ شکر نہیں ڈالیں گے وہ کھٹائی ہی رہے گی کٹی ہی رہے گی بہت سے لوگ پرانا عقیدہ لے کر کے یہاں پچیسوں سال سے بس رہے ہیں بچے ہی پیدا ہوئے بچیوں کی شادی ہوئی ایک بچہ پیدا ہوا مجھے یاد ہے اچھی دو تین سال بول نہیں رہا تھا تو یہ کہتے سنا گیا ان کے گھر والوں سے کہتے ہیں اب جائیں گے انڈیا اور حاجی علی جان میں جا کر کے قبر پر شکر ان, کی ان کے قبر کی شکر چٹا دیں گے تو بولنے لگے گا اب آپ سے چیز جی کتنی بڑی محرومی ہے اللہ کا گھر چھوڑ کر کے اللہ کا در چھوڑ کر کے اور جائیں گے ایک آدمی جس کی کوئی حیثیت نہیں اور نہ نفع نقصان کا مالک ہے لیکن عقیدے کی خرابی عجیب ہے اس کے لیے خاص سفر کر رہے ہیں اور کیا بھی یہ بھی معلوم ہوا ہمیں کیونکہ ہم پڑوس میں رہا کرتے تھے اللہ اکبر پر وہ کیا اور گئے سب کچھ کیا اور اب بھی بچہ باہر حال وہ تتلا ہی رہا ہے لیکن بارہ لوگ کر جاتے ہیں لوگ اس قسم کی چیزیں ہی وہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہے اور شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو معاف نہیں کر سکتے خبروں کے لیے اول تو سفر بعد آپ نے اچھا سوال کیا قسم کا سفر جو ہے اس کو حرام کیا گیا ہے کسی عبادت کے کی غرض سے یا کسی ایسی چیز کی غرض سے جو صرف اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے کہیں بھی سفر کر کے جائیں اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی قبر کے بو پر یا کسی مسجد کے یا کسی پہاڑ کے پاس تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے لا تشد الرحال سفر تیاری کر کے سفر کرنا صرف تین جگہوں کے لیے جائز ہے مسجد حرام مسجد نبوی مسجد افسا اور کوئی ایسی مسجد جس کو آپ سوچیں کہ اس میں جا کر کے نماز پڑھنا ثواب زیادہ ہوگا اس کے لیے اگر کوئی سفر کر کے جا رہا ہے تو وہ اس منع میں داخل ہے تمام علماء نے اتفاق کیا ہے کہ یہ حرام سفر ہے اس کو حرام سفر کیا جائے گا اب اس سے بڑھ کر کے اگر کوئی شخص کسی قبر کے پاس جاتا ہے اور جو چیز اللہ کے سفاط کے ساتھ خاص ہے اور جو چیز صرف اللہ سے طلب کی جا سکتی ہے جا کر کے اس سے طلب کر رہا ہے تو ایک تو سفر حرام دوسرا اس کا فعل خالص شرک ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ, اللہ تعالی شرک کو کبھی نہیں معاف کر سکتا ہے اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا ہے اس وجہ سے ہمیں اپنے عقیدے کے بارے میں اپنے ایمان کے بارے میں نظر ثانی کرنی چاہیے ایمان کی تجدید خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا کرتے تھے جہالت کی چیزوں کو یاد کر کے اور ایمان کی تجدید کرتے تھے صحابی ایک دوسرے صحابی سے کہتے ہیں اجلس بنا بنان بیٹھو ہم ایک گھنٹے کے لیے اپنے ایمان کی تجدید کریں وہ کیا کرتے تھے تو جاہلیت کے زمانے یاد کرتے تھے ایک قصہ حضرت عمر کے بارے میں اسی ادھی مجالس کا ہے کہ انہوں نے ذکر کیا اور رونے لگے اسلام کے دنوں اسلام لانے کے بعد ایمان لانے کے بعد رونے لگے کہتے ہیں دو قصے ہمیں ایسے ہیں یاد آتے ہیں کہ ایک کو سوچ کر کے ہنسی آ جاتی ہے دوسرے کو سوچ کر کے رونا آ جاتا ہے تو جو دیکھیے اسلام نے دین نے عقل کو پورے طور پر بدل دیا کہ اب وہی چیز جو پہلے کفر کی حالت میں اس کو اچھا سمجھتے تھے اب اس کو اپنی بے یا اپنی سادہ لوحی کی دلیل سمجھنے لگے خود اپنے اوپر ان کو ہنسی آ رہی تھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر ہم لوگ جب جاتے تھے اونٹ چرانے تو کھجور لے جایا کرتے تھے کھجوریں کھانے کے لیے تو اور کوئی چیز نہیں ملتی تھی کھجور کا بھوت بنا لیتے تھے اس کا ڈھانچہ اس طرح کا اس کو پوجتے رہتے تھے صبح شام اس کو آدھا بجا لاتے تھے اور جب بھوک لگتی تھی اس کو کھا لیتے یہ بھی عجیب رہا اس کو پوچھتے تھے وہ ایک پتھر جس کو ہم نے تراش کر کے سنم بنایا نہ جانے کس بے خدی میں افسر میں اس کو آج تک پوجتا رہا ہوں وہی شکل رہی ہے کہ خود بنا کر کے اور خود اسی کو پوجتے تھے, تھے, تھے اور جب بھوک لگتی تھی تو اس کو کھا لیتے تھے کہتے ہیں جب یہ قصہ یاد کرتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی کیسے ہم لوگوں کا دماغ تھا کیسے عقل تھی کیا سوچ تھی ہم لوگوں کی اسلام نے سوچ کو بہت بلندگی میں ڈال دیا اس مسلمان کی فکر بہت اونچی ہوتی ہے تو جب یہ فکر اونچی ہوئی تو ان کو اپنے اس پھیل پر ہنسی آنے لگی دوسرا قصہ کہاں تک کہتے ہیں روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک عورت ایک لڑکی تھی اس کو دفن کرنے کے لیے کوئی شخص لے گیا کچھ لوگوں نے تو اس کو حضرت عمر کے ساتھ منسوخ کیا لیکن صحیح بات یہ کہ کوئی شخص لے گیا حضرت عمر حاضر تھے اپنی لڑکی کو دفن کرنے کے لیے زندہ لڑکی کو اور کہا کہ اچھی طرح ماں سے کہہ دیا کہ اس کو اچھی طرح سجا دو ہم فلا اپنے رشتہ دار کے ساتھ کہ یہاں جانا چاہتے ہیں ملنے ملانے بچی کو لے جائیں گے ماں نے بڑی خوشی سے بہرحال اس کو سجایا جب گئے یہ حضرت لے کر کے والد بچی کو لے کر کے گئے تو میدان میں گڈھا کھودنے لگے ان کی داڑھی پر مٹی پڑ رہی تھی ننھے ننھے ہاتھوں سے بیچاری وہ ان کی مٹی جھاڑ رہی ہے اس کے باوجود ان کو رحم نہ آیا جب گڈھا مکمل ہوا تو اس میں اس کو ڈال کر کے اور اب ابا ابا چیخ رہی تھی اور دبنگ کر کے چلے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کو کچھ نہ کہہ سکے ایک برا رواج تھا جس کو اللہ رب العزت نے خود آ, کلام باغ میں ذکر کیا ہے کہ کی ایک ایسی آ, تنزلی آ چکی تھی لوگوں کے, کے دین اور ایمان اور ان کے, ان کے, رحم, ان کے رحم اور کرم میں کہ اس قسم کے سخت دل ہو گئے تھے کہ اس قسم کے کام کر جاتے تھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے کہ وہ دا بشرہ عہد ہم بالعن تھا ضلع ایک زمانہ ایسا گزرا کہ اگر کوئی شخص یہ اس کو خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے گھر بچہ پیدا ہوا بچی پیدا ہوئی تو اس کا چہرہ غم سے کالا ہو جاتا تھا ضلع وجہ ہو مثبن یاتوار من القومنسو امابشرفی اپنے قوم سے منہ چھپاتے بھاگتا تھا کیوں کہ کی اس کو بہت بری خبر دی گئی منصوب امابشرفی اب یہ سوچ رہا ہے ایم سکھ ہو اللہ ام یس ہو پھر تو آپ کہ اس کو اسی طرح ذلالت کے ساتھ اپنی ذلت کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھے یا پھر اس کو دفن کر دے تو دفن کر دیا کرتے تھے دوسری عائد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں عید الشمس قبرت وہی عید الجومن قدرت جب جامت آئے گا آسمان سورج جھڑ جائے گا یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے وہی عید المت بم بن بلت جب زندہ دفن کردہ لڑکی قیامت کے دن پوچھی جائے گی کہ تم کو کس وجہ سے قتل کیا گیا قاتل کو سامنے لایا جائے گا تو وہ قیامت کا دن ہوگا تو بہرحال ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ادھر تھے ہم لوگ موضوع کیا تھا تو کارے کا مطلب ہے کہ یہ یعنی اس قسم کے افعال لوگ کرتے تھے لیکن جب اسلام آیا تو اللہ کے فضل سے انہوں نے ہر چیز کو یہ سمجھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ پوچھ کر کرتے تھے اور یہ سب اس سے یاد کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے تھے اس وجہ سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کی احکام کیا ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی احکام کیا ہیں یقیناً یہ کام جو ہو رہا ہے قبروں کے ساتھ احترام یا قبروں کا عزت یہ ایک اسلامی چیز ہے کیونکہ ایک مسلمان کی عزت ہے لیکن اسی حد میں کہ آپ اس کے اوپر بیٹھے نہیں آپ اس کے اوپر چلے نہیں اس کو اس کے اوپر سوئے نہیں کوئی یہاں تک کہ قبر کے احترام کا مسئلہ اس طرح کا بھی پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ قبرستان میں جائیں تو جوتیاں پہن کر کے نہ جائیں جوتیاں نکال دیں کیونکہ قبرستان کے دو روئے میں دونوں قبر کے درمیان آپ جو چلتے ہیں تو جوتی پہن کے چلنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایک شخص کہا یا صاحبہ سبتی تین اخلا جوتیاں تم نکال دو یہ احترام کے جذبات ہیں قبر کے ساتھ اور اسی طرح جو آداب ہیں زیارت کے ان کے لیے دعا کریں ہم نہ کی جا کر کے ان سے مانگے یہ ان کے ساتھ بے حرمتی ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بے حرمتی ہے اللہ رب العزت کی ہم بے حرمتی کر رہے ہیں حقیقت میں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں القب ریہ دعائ بڑا ہونا لوگوں کو حاجت طلب کرنا یہ میرے ساتھ خاص ہے کسی نے میری چادر کو کھینچا تو مجھے اس نے غصہ کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کی وحدت وحدانیت یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے اس چادر کو اگر کھینچیں گے تو اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوں گے اس وجہ سے بہرحال ہمیں اپنے ایمان کی تجریف کرنی چاہیے اپنے عقیدے پر نظر ثانی کرتے رہنے چاہیے رات میں جو دن بھر کام کیا اس کو بھی سوچنا چاہیے ہا سب قبلان تو ایک وصیت ہے حضرت احبال صحابہ حضرت عبداللہ اللہ نے کی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بہرحال تو اس میں حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب خود کر لو تو طریق